ان اللہ اشترا من المین فسما الجنہ یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہے یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانے بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر ان کے لیے جنت ہے یوقات فی سبیل اللہ یہ, یہ ہے بے و جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے ان اللہ اشترا صاحب ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے ان اللہ لهم الجنہ فی سبیل اللہ وہ جنگ کرتے اللہ کی راہ میں فیقت تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ستر قتل کر دیے انہوں نے کرشی میدان بدر میں ستر شہید ہو گئے دامن اوہد میں وادن علیہ حقن یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا اس میں اصل میں جو بینسطور کا یہ یا جو بھی جو پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد آپ نے مال دیا اور قیمت لے رہی بات ختم گئی یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے یہاں سب کچھ لگا دو خرچ کر دو جان مال تن من دن لگا دو آخرت آخرت میں ملے گی جنت جنت یہاں یعنی نہیں ہے جنت وہاں ہے تو چونکہ ادھار کا سودا ہے اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دگدگا رہتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار ادھار کی تیراک سے بہتر ہے کہ نو جو نقد ملتے وہ لے لیے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنا کب بشری اس کے اندر ایک دگدگا رہتا ہے اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی وعدہ لے حقن کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمے حق ثابت پھر تو رات اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توصیق تین دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی من اوفا بہ دی من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا فسٹ شریب بے بی کم النزی با تم پس خوشیاں مناؤ جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا با آپس میں جو سودا کیا ہے مبایات باب مفا با یبیو بیچنا یہ سداسی مجرد ہے اور یہ جو ہے بیت بنتی ہے با یا آپس میں کچھ سودا کر لینا تو فسط روب بے تم لذی بایا تم بھی بس خوشیاں مناؤ اس بے پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے بیعت کیا ہے ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے اس وقت اللہ کے رسول تھے تو بیت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے بے اللہ سے ہے اور بیت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے انوزیبل ہاتھ غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے ید اللہ فوقۂ دی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ بے ہے یہ سودا ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شرح ہم کریں اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دیں اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے بہت جامع آیت ہے اس میں نو الفاظ آئے ہیں اتا بون اا بدون الر معروف ون نہ توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لاتعلق رہنے والے سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنواس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے راہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے لارحمانیہ تو پھر اسلام اللہ سوم لا رہانیہ تو الا اسلام عل سبیل اللہ اور راک اون کرنے والے اور ساجدون سجدہ کرنے والے اور پھر تین الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جوہ باقی سارے اوساف تو اپنے ہیں ذاتی ہیں لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے علام ربی المعروف کا حکم دینے والے بلی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حدود اللہ, اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے بویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ در حقیقت کے جو منہج انقلاب نبوی کے زمن میں اس دور میں جو ایک اشتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں من کر بل کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے وہ بشری اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے دیجیے اللہ مجال ہوں ماں کان علبی و نذیر عامنسرمشرکین قربا اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ استغفار کریں بخشش چاہیں مشرقین کے لیے خواب ان کے قرابتار ہوں ولو قانو علی قربا ابمباد ماں اس کے بعد کے ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو النہ اصحاب الجہد کہ وہ لوگ جہنمی ہیں وہ ماں کان استغبار و ابراہیم علیہ ہے اللہ اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے یا ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے سست ربی نہو کا نبی حفیہ وہ وعدہ نبھاتے رہے اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استفاد بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ درحقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا اور موت کے واقع ہو گئی تو اب تو کا دروازہ بند ہو چکا فلما تبین اللہ عب اللہ اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن من ہو تو ان سے قبر کیا اور ان سے اعلان بیزاری کر دیا ان ابراہیم الحاء الحلید یقین ابراہیم تو بہت درد تھے اور بہت ہی حلیم تباہ تھے وبا خان قوم اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو حتائی نہ لہم ما یا جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرک باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے رواج نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں تو جب تک یہ حکم نہیں آ تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پوس نہیں کرے گا ماں کان دل قوم لہ تخون جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے ان اللہ بکل شاہین نعلی یقین اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے ان اللَّهَ اللہ لہم الکثما بات مرین اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی یہی و یومید وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے مالکمد اللہ ولی ملا نصیر اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے کوئی نہ حمایتی ہے، نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا لکتاب اللہ علیہ نبی بلمہاجرین و انصار اللہ تعالی مہربان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالی نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم ومہاجرین اور مہاجرین پر ول انصار اور الصار پر الزین التبا فیساقی اس رتع جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کبوب کو جیش اسرا بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ صحت کا معاملہ بہت سشکت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے نقتاب اللہ ول نبی المہرس اللہجین فیساط عصر کے ممباد ماں کادہ عزیز و قلوب و فریق من اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی پر اب بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارثہ بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی سمتہ علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی عنایت فرمائی ان نحو بہیم رعوف الرحیم یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے غہم فرمانے والا ود صلاث خود ل اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین کاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی الاال ابن میاں اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ اجمعین صاحب ہیں انصاری والد صلاس وقت الزینہ خود اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کے جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا مؤخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی حقاقت علیہ الرد و مارا ہو بت یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی و ذاکت علیہ الخصوم اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئی وزنو اللہ ملجا من اللہ اللہ علیہ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی لا مل جا من اللہ اللہ علیہ جیسے یہ کہ کوئی بچے کو تو بچہ پھر لپٹتا ہے ماں کی طرف لپٹتا ہے ماں جی جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ اسی طرح لا لابئی من اللہ الا علیہ اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے سزا بھی آئے تو آخر بھاگے جائیں کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اخبہ نواز میں سما تاب علیہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں ان اللہ ہوا طواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ طواب ہے اور رحیم ہے یامر اللہ و قرما صادقین اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعت کی زندگی کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑا تھا سورہ نام میں لہو اصحمن یبون دینا اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا پھسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو ہاتھ پکڑنے والا ہو کسی کی کسی وقت ہمت بھی جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں یادین امر التق اللہ و کونما صادقین اور سچے لوگوں کی مئیت اختیار کرو ما المدینہ ومن المدینت من العراب ائت خلف الرسول اللہ یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد تھے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر رسول جا رہے ہیں تپسی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری وہ تفتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے ہیں اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر بھائی غلط احبو بھی اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی آفیت جو ہے اس کی فکر کرتے لال قبی اللہ ہوں لا یوسیم ہوں یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی ولا نصب نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی ولا مخمستن نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف دوبارہ کرنا پڑتی فی سبھی نندا اللہ کے راہ میں ولا یتا موت اور نہیں وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یعید الکفارا جس سے کہ کفار کے دلوں میں آگ لگے ولا من عدو من نین اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بازی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ, کچھ اس سے فتح حاصل کرتے اللہ کو ہی آمن س مگر یہ کہ ہر اس فیل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں امل صالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا چاہے کبھی بھوک لگتی کبھی پیاس لگتی کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی کہیں جلنا پڑتا اس کی مشقت ہو جاتی تکان ہو جاتی کہیں دشمن سے کو کوئی گزل پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا جو بھی ہوتا یہ سب قسم ان کے نام اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا ان اللہ لَا عجر المحتن یقیناً اللہ تعالی محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ولاج ان سے کون ولا, ينفقون ولا اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا ولا یقین اور نہ طے کرتے کوئی وادی اللہ لاکو تلوم مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نام اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے لے یکزیہ حمل واہشرما کاروں یا تاکہ اللہ تعالی انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ استا کہ جو وہ کرتے رہے وبا کانل بومن فرو اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئے اب یہ حقیقت حل بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں بادیا نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیا نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں ماں کان المومن علی فروق کا افوا سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آ جائیں مدینے میں تو اب کیا شکل ہوگی فلولہ نفر ابل فرق مندھنتا فتح تو, تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ نہیں یا تفق ہوں پھر دین وہ آئے حضور کی خدمت میں رہے تفقو پھر دین حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں بولے یوں ضرور قوم ہوں میں زارجاؤں نہیں اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لال لہن تاکہ وہ بھی بچیں یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں ان کی تربیت ہو تعلیم ہو ان کو سمجھایا جائے سکھایا جائے پڑھایا جائے پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں یا الزین امن و قاتل النزین جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں اصل میں یہ کیوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا آفاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اب اس کو بڑھنا ہے تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے جو جو دار الاسلام کی سڑک یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہیں ان سے کتاب کرو پھر وہ سڑک آگے چلی جائے گی تو حلوں کے ساتھ کتاب کرو یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے جیسے کہ وہ قتال جاری رہا قاتلہم کاتل حتال فتنتن و یقون دین و کل جیسے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نمائے عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے چارٹر ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہم، ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے یہ اللہ کا حکم ہے یا اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں نرمی نہ پائیں سختی محسوس کرے تقیر اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں ثر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے استحصاب کے انداز میں کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اب وہ تب تبصر کرتے تھے بیزان زلت صورت ان جب صورت جب کو صورت نازل کی جاتی ہے فمین ہوں تو ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں زادت و اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا فام الدین آمن فرزادت ایمانا تو واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے وہ ہم اور وہ خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں اللہ نے ہمارے ایمان کو اور دلا بخشی محمد نوین افیق قلوب ہی رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ہے تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے وہ ماتو اہم کافرون اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اب الرون یفتر رفیق اللہ عامن مررتن اور مررتن کیا یہ منافع دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہر سال کوئی فتال کا مرحلہ آ کوئی اور آزمائش آ گئی سمن لائے تم راہ کروں اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت خخص کرتے ہیں ویزا ماضن صورت ان نظر آباز ملاباز اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نظر آباز ملابازن کننکیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں ہل یراک میں ناجن تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا سمن صدف پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں صرف سرف عماہ اصل میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بے اللہ قوم اللہ قبول اس لیے کہ ان کے دل تفقوں سے خالی ہیں اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں لقڑ جا تم رسول امن فض لوگوں دیکھو آ ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں سے ہے انسان ہے بنی نو بشر میں سے ہے عزیز العلحمانت ار مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے حریث علیکم تمہارے حق میں بہت حریص ہیں سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے بالم نینیل الرحیم اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں فائن طلح پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے فقول تو اے نبی کہہ دیجیے حسب اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الا ل اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ جائے تو میں نے اس پر توقل کیا ہے وہ ہوا رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آئی نہیں سکتا رب العرش العظیم بڑے عرش والا مالک ہے بارک اللہ علی کمفر قرآن عظیم دفاعی می کمبلا بس دکھ رہے